علم تارا امور انتظامیہ کے بعد لکھو ربط لکھو امور انتظامیہ کے بعد اصل مضمون جہاد کی تمہید اصل جہاد ہے دین کی سربلندی جہاد سے ہوتی ہے امور انتظامیہ کے بعد اصل مضمون جہاد کی کیا تمید ہے یہ تمہید ہے تشجیع الل کتا کے ساتھ لڑائی کے اوپر بہادر کرنا لڑائی کے اوپر کیا بہادر کرنا بہادر کرنا اس کو تشجیع الل کتا کہتے ہیں لڑائی کے اوپر بہادر کرنا میرے پاس ادھر سے ٹیلی فون آیا کہ استاد جی حالات خراب ہیں کراچی کے کیسے بنے گی میں نے کہا قرآن پاتون موت بلا کن تم فی برو جین چاہے مضبوط قلوں کے اندر چلے جو موت وہاں پہ میں نے کہا زہر پیر میں رہوں تو موت مجھے چھوڑے نہیں جا کراچی میں بہت ہر جگہ آنی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے بندے دین کا کام ہم تو خصوصاً بڑے حضرت شہید اللہ کو پیارے ہو گئے پھر میرے برقردار تھے مولانا پرن سعید شہید میں نے کہا ہے نا ابھی خواہ میں دیکھا ہمیں ایک دوسرے کو ملے خوب ہم سے تو ان کی شہادت کے بعد میرے اوپر ڈبل ذمہ واری آتی ہے نہیں ہاں تو میں آپ کو چھوڑ کے یقین بنا کے چلا جاؤں بھاگ جاؤں پیچھے میرے اوپر ڈبل ذمہ داری آتی ہے میں کیوں چھپا مغا ہمیں دلیر ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں کہ جہاد کے پہ, پہ بہادر کرنا تمہید ہے مضمون جہاد کی میرے محترم بنی اسرائیل کے کچھ حضرات تھے دس ہزار سے زائد تھے تفسیروں کا اندر آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے علاقے کے اندر یہ بیماری آ گئی کس کی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 تو وادی کے اندر جب پہنچے اللہ نے فرمایا منہ تو مر جاؤ او سارے, سارے دس ہزار سے زائد مر گئے ایک ہفتہ تقریبا مرے پڑے رہے حضرت حسکل علیہ السلام وہاں سے گزرے اللہ کے نبی انہوں نے دیکھائی تھی مخلوق مری پڑی ہے اللہ سے رو رو کے انہیں دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوبارہ کیا کر دیا اسی جدہ کر دیا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے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 یہ تمہید مضمون جہاد ہے تشریح القتاب کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بریلوی صاحبان کہتے ہیں کہ حضور کیا تھے جی حاضر ناظر تھے ایسے اللہ فرماتے ہیں کیا نہ دیکھا تو نے جب حضور حاضر ناظر تھے تو وحی کی ضرورت تھی پھر قرآن نہ اترتا تھے تو حاضر ناظر تھے سارا کچھ جانتے اللہ کے بنے کل سے کام ہو دوسرے مقام پہ قرآن میں اللہ بناتے ہیں اکلام یق مریم وما کن تل د بارے میں ہے غربی باقی ریجن علم تالم يہ رويت بسريں نى يہ رويت علمی ہے علم ترب ملم تالم كے ہے اس کے معنی میں ہے؟ اب ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں یہ بیضاوی کا ہے وَقَدْ مَلَّمْ وَلَمْ اس کے ساتھ خطاب اس کو بھی کیا جاتا ہے جس نے نہ پہلے بات دیکھی ہو نہ سنی ہو وہ سارا ماسلم کی تاجی یہ علم تارا تعجب کا کلمہ ہے کس کا کلمہ ہے کہ بھی کا حوالہ میں لگا رہا ہوں کہ الم تارا اس کو بھی کہا جاتا ہے جس نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو تو حضور حاضر ناظر ہوئے جب کیا نہیں دیکھا تو طرح ان لوگوں کے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے درا حال کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کتنے تھے جی دس ہزار سے زائد تفسیر کرتبی کا حوالہ ہے دس ہزار سے زائد تھے کیوں نکلے بابار موت تھے یا تاؤن سے بھاگے یا کس سے وہ جہاد سے پکال الحمد اللہ پس فرمائے واسطے ان کے اللہ تعالیٰ منہ تو مر جاؤ یہ امر تشریح ہے یا تکوینی ہے وہ نہیں تکوینی ہے دیکھو امر تکوینی امر تشریح تو اختیار میں ہوتا ہے جیسے میں آپ کو کہوں سلو نماز پڑھو آپ کے اختیار میں نہیں یہ موت ان کے اختیار میں تھی کیا میں ابھی آپ کو کہتا ہوں منہ تو مار کے دکھاؤ میرے سامنے <laughs> تو یہ مر کون سا تھا تشریح نہیں تھا تکوینی تھا اللہ کی طرف سے سما یا ہوں پھر زندہ کیا ان کو میتیں لکھو بے دعائے ہسکیل زندہ کیا ان کو بے دعائے ہسکیل ہسکیل علیہ السلام نبی تھے دو نقطے والا کاف ہے بے شک اللہ فتح صاحب فضل کے لوگوں پہ لیکن اکثر وہ نہیں شکر کرتے وکات روکی سبیر اللہ یہ تو جی تمہید تھی مضمون جہاد کی اب جہاد کا ذکر ہے جی مضمون جہاد کتنی بار جی تیسری بار یہ سمجھ آ جی تمہید کتاب کے بعد اب خود کتاب کا حکم ہے جہاد کا حکم کتنی بار ہے جی تیسری بار لڑو تو اللہ کی راہ کے اندر اور جان لو بے شک اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ترغیب اخلاص کے نیچے جگہ لکھنا ہے ترغیب اخلاص اخلاق کے ساتھ لڑو کہ اللہ تمہارے احوال کو جاننے والے ہیں تمہارے اقوال کو سننے والے ہیں منظل اللہ کرزن حسنہ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 تمہارے اس قرض کو بڑھاتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے کب دیں گے او پیامت کے دن تم ایک روپیہ خرچ کرو اس کا ثواب سات سو روپئے تک آگے آئے گا کتنی بالکل اس کے آگے بھی اب اللہ جزا بھولے نہیں ہے شاہ دیکھو یہ. کون ہے وہ شخص جو قرض دیتا ہے اللہ تعالی کو قرض اچھا قرض حسن یعنی اخلاص کے ساتھ فیوزائے فہو لہو بعض حضرات اس کا معنی غلط کرتے ہیں کہ پس دگنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دگنا ٹھیک ہے نہ بڑھاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دگنا تو دگنا ہوا ہے پس بڑھاتے رہتے ہیں اس کے لیے عذاب الکشیرہ بہت سے امثال کے اندر اضاف مثال ہے پر بڑھاتے رہیں گے اس کے لیے بہت سی مثالوں میں ولہ اور اللہ تنگ بھی کرتے ہیں فراغ بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے قبض و بس ویل تر جاؤ میرے بحترام پہلے کیا تھا جی پہلے کیا تھا تمہید جہاد پھر جہاد کا کیا تھا حکم تھا نا اب علم تارا ترغیب جہاد ما بیان نمونہ ترغیب جہاد بھی ہے اور نمونہ بھی ساتھ بیان ہے ترغیب لال جہاد ما بیان نمونہ میرے محترم بنی اسرائیل علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ ارسات عامل بھی تورات رہے تورات پہ عمل کیا انہوں نے زندگی اچھی گزاری جب انہوں نے طورات پہ عمل نہ کیا ہیری پیری شروع کر دی کوتاہی شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے سزا دی سزا کیا دی کہ ظالم حکمران مسلط ہو گیا ان کے جانتے کیا جادو تھا کافر بادشاہ قوم امالکہ سے اس نے لڑائی کی ان کے ساتھ اور ان کے کافی علاقوں پہ قابض ہو گیا ان کی اولادوں کو گرفتار کر کے لے گیا سمجھا تو اب دیکھو نتیجہ تو یہی نکلتا ہے بدآمادی کا کہ دشمن غالب ہو جاتا ہے کا غلبہ ہو جاتا ہے میرے عزیز ہم جہاد کے لیے بھی تیار رہیں یہ نہیں کہ جہاد نو بلا اب ختم ہو گیا ہے لیکن اپنے امال کا بھی ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں امال امالکم ہماری اپنے اغلات کا بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلط ہو جاتے ہیں کون دشمن ان پہ ہی مسلط ہو گیا جالو تو انہوں نے اپنے نبی سے عرض کیا بری اسرائی اسرائیت لوگوں نے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ تعالی ہمارے اوپر جہاد فرض کرے تاکہ ہم لڑیں کس کے ساتھ قوم امالکا کے ساتھ جالو کے ساتھ نبی سے حضرت شمویر علیہ السلام کو میں لکھواؤں گا نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو جہاد کا نام لیتے ہو لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تو لڑو گے تم نہیں تمہارے چہرے برترا رہے ہیں وہ کہنے کی کہ جی لڑیں گے ضرور ایسے ہوگا ایسے ہوگا لیکن جب جہاد فرض ہوا تو ہیری پھیری کی آگے آئے گا دیکھو جی ترغیب ما بیانے نمونہ کیا نہیں جانا یا کیا نہیں دیکھا تو نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو یا ملاک امن کا کرو گے سردار کیا نہیں دیکھا تو نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو بعض موس علیہ السلام کے اذ از کارول نبی مطالبہ اس کے نیچے لکھو مطالبہ کر رہے ہیں اور نبی کے نیچے لکھو شمویل علیہ السلام شین می و یا لام شمویل جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو ابا صلی اللہ علیہ کا مقرر کر واسطے ہمارے کا بادشاہ جس کی نگرانی کے اندر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 فرمایا امید غالب ہے مانا لکھ لو وہ اب غالب حل کی وجہ سے ہو گیا فرمایا امید غالب ہے کہ اگر فرض کی گی تمہارے اوپر لڑائی یہ کہ نہ لڑو گے تم کہنے لگے اور کیا ہے واسطے ہمارے یہ کہ نہ ہم لڑیں اللہ کے راہ میں وقت اخر جنا مک مقتضیات قتال پائے جا رہے ہیں یعنی وہ چیزیں جو لڑائی کو کیا کرتی ہیں تکایا کرتی ہیں مقتضیات قتال حالانکہ تاکہ نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے بھائی ان کے علاقوں پہ جب قابض ہو گیا جالو تو ان کو نکلنا پڑایا نہیں ان علاقوں سے نکلنا پڑا نا نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے ان کو بیٹوں کو کیا کر گیا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 ن یاقو لامپ لا واؤ لا لا کے بعد یا لکھ لو یا کے اوپر الف کو جیسے موسا لکھا جاتا ہے حضرت یعقوب کے بیٹے کون اکاؤنٹ جی دیوا بن یعقوب ان کے خاندان میں نبوت چلی آ رہی تھی لاوا بن یعقوب کا خاندان کا تھا خاندان نبوت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 نہ تو یہ خاندان سلطنت سے ہے نہ خاندان نبوت سے ہے ایسے گھٹیا خاندان شمار کرتے تھے ان کو یہ بات آ سمجھ لوا بن یاقو کون سا خاندان تھا یہودا خاندان سلطنت تھا مملے اور یہ بینیامین سے تھا قالو کہنے لگے اتراد انا یقین ہو کیوں کر ہو سکے گی واسطے اس کے ساتھ ہمارے اوپر حالانکہ ہم زیادہ لائق ہیں سال سال تن گیا اس سے ہم ہیں بڑے بڑے خاندان اسے ایک تو یہ وجہ خاندان اس کا گھٹیا ہے اور دوسرا ہے کہ ولم یور کا ساتھ ہم نے مار اور نہیں دیا گیا فراقی کر سے مار اسے تالو غریب آدمی تھا بعض کہتے ہیں دھوبی کا کام کرتا تھا کالا اب جواب ہے جی ان کو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 اور زیادہ کیا اس کو بیت بار فراقی کے بیچ علم کے اور جسم کے نمبر دو آ گئے یوتی جو ملکوں نمبر تین اصل ملک کا مالک کون ہے اللہ ہے نا تو اللہ اپنے ملک جس کو دے اور اللہ دیتا ہے سلطنت اپنی ملک جس کو چاہتے ہیں واللہ واسن علیہ وکال اللہ نبی جواب درخواست کون جواب درخواست قوم قوم کی درخواست کا ذکر نہیں ادار لیکن جواب ہے قوم نے درخواست یہ کی کہ چلو جی تعلق کو ہم بادشاہ سب مانیں گے کہ کوئی نشانی دکھاؤ کیا خر کے عادت خلاف عادت جیسے کرامت ہوتی ہے معوضہ ہوتا ہے کوئی ایسی نشانی نظر آئے خدا کی قدرت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 اور بعض روایت کے اندر آتا ہے تو وہ سلوک ایسے چلتا آوازیں بھی کرتا چیختا بہت سخت آواز کرتا اور ایسے چلتا دشمن کے اوپر رو پڑ جاتا تو کامیاب ہو جاتے جب جالو عال بھگوان پہ تو سلوک کے ساتھ لے گیا ہم سمجھے خدا کی قدرت جب تالو کا مسئلہ پیش آیا تو جاد جالوت والے جہاں سلوک رکھتے تھے نا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 بیروق ہاتھ کے ہر کہاں لے آئے تعلق کے گھر آئے تو نشانی مل گئی یا نہیں اور ایسے بھی زیادہ کبھی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خر کی عادت ایسے کیا فرشتوں کو حکم کیا فرشتوں نے وہ تابوت اٹھایا سلوک تو ایسے فضا کے اندر ایسے فضا کے اندر دیکھا بنی سر کیا آ رہا ہے سلوک آ رہا ہے اصل فرشتے لا رہے تھے جیسے ہوائی جہاز آتا ہے تو آتا آتا صندوق کس کے گیا لی آجی انہوں نے اس کو بادشاہ دیکھو جواب درخواست قوم اور فرمایا ان کو ان کے نبی نے بے شک نشانی کی سرطنت کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس اور صندوق اس کے اندر سکینہ ہوگی تمہارے رب کی طرف سے تورات لکھو سکینہ سے مرا تورات ہے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 تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جاہلیت کے شعراعت ہیں نا ان کے شعر یاد کیا کرو قرآن پاک جو اترا ہے نا وہ فساد بلاغت اترا تھا وہ بھی آل کا لفظ بولتے تھے اس کے قرآن پاک میں بھی آل کا لفظ کیا ہے زائد ہے وہ شعر یہ ہے شداد دن علینا بمایور عال شدا دن فصین یہاں آل و شداد سے مراد آل نہیں کون مراد ہے خوش سبداد ہے شہر کہتے چھ سداد ہمارے اوپر فخر کرتا ہے حالانکہ ہمارے پاس تو بہت سے اونٹ آئے اور شداد کے پاس تو اونٹ کا بچہ ہی نہیں تو دا جائیں اونا تھا تود ہے ہی نہیں ہمارے پاس کیا ہے بڑے اونٹ ہیں ببا یور آل و تو یہاں آل و شداد سے مراد خوش شداد ہے یہ ہماسا کے چوسٹ صفحے پہ ہے دیکھ لینا ساٹھ اور چار ہمارسا کے چوسٹ سفر پہ یہ شیر موجود ہے اچھا جی تو آل کا لفظ کیا ہے جی گید ہے بابا چھوڑ گئے گوس اور ہارون اٹھائیں گے اس کو فرشتے تو فرشتے اٹھا لے یا نہیں بے شاخ اس میں البتہ نشانی ہے تمہاری لے ضرورت مومن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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علم کرام کے اصلاحی بیانات ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام